و فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ مجیم <الغفور> آج نماز تراوی میں سورہ سبا اور سورہ سورہ یاسین اور سورہ صافات کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا شور صبا میں اللہ تعالی نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے ان دو قوموں کا تقابل پیش کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی داود علیہ السلام ہے سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسری طرف قوم سبا ہے جو یمن میں آباد تھی داود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے نبوت بھی دی حکومت بھی دی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت بھی دی حکومت بھی دی اور ایسی حکومت کہ سلیمان علیہ السلاط وسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کسی کو نہ مل انسانوں پر حکومت جنات پر حکومت چرند و پرند پر حکومت ہواؤں پر حکومت ایسی حکومت کہ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاز ہوا میں اڑتا تھا تخت سلیمان و علی سلیمان ری ادب شہر دوسری طرف قوم سبا تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بے امتحان مت عطا کی تھی جنتا و شمال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باغات کا ایک سلسلہ تھا دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی ایسے بھی باغات کی ایک کڑی تھی ایسے بھی باغات کی ایک کڑی تھی درمیان میں یہ آبادی تھی دونوں طرف باغ تھے کلو میں رش رف وم رب کی روزی کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اب ادھر سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نعمتیں دی داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے نعمتیں دی قوم سبا کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی لیکن فرق کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالی کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تعالی کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور قوم سبا نے کیا کیا کہ اللہ تعالی کی نعمتوں پر اللہ تعالی کی نہ کی یعنی اللہ تعالی اپنی نعمتوں کے بدلے میں بندے سے صرف شکر گزاری چاہتے کہ اے بندے میرا شکر ادا کرے نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالی اپنے بندے سے صرف شکر گزاری چاہتے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اللہ کی نعمتیں اس کی زندگی میں موجود ہیں بس بندے سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اے میرے بندے شکر ادا کرو اے املو داود شکر اے داود کے گھرانے والوں شکر ادا کرو وقلیل من عبادی شکور اور اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہے آج انسان اپنی ایک تکلیف کو یاد رکھے گا لیکن اللہ کی سو نعمتوں کو بھول جائے ایک درد سر کو یاد رکھے گا اور بقیہ ساری نعمتوں کو بھول جائے گا اور انسان اللہ تعالی کی نعمتوں پر اس رب کا شکر نہیں ادا کرتا اللہ تعالی نے فرمایا کہ انجام کیا ہوا کہ قوم صبا کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی وہ ساری نعمتیں ان سے دے بدل نا ہوں جنتئی جنتئی زواتئی اکول ان کے وہ باغات بدل گئے کس سے وہ بیری کے درختوں سے اور بے مزہ پھل سے ذالک کا جزئی نہ کفرو اور یہ ہم نے بدلا دیا ان کو ان کی ناشکری یا ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی ناشکری کا کہ جب انسان ناشکری کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہے انسان کو چاہیے ہر لمحے ہر سانس ہر قدم وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے اللہ تعالی کا نہ شکرا نہ بنے قوم سبا ناشکری بنی نتیجہ کیا ہوا اللہ تعالی نے ساری نعمتیں چھین اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مزقناہم نہ ہوں کل مز ہم نے قوم سبا کو چیر پھاڑ کے رکھی ساری نعمتیں چھین لی ساری امن سکون راحت ساری نعمتیں ختم ہو اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا ہمیشہ اللہ کا شکر دا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا پانی پیے الحمدللہ کھانا کھائے الحمدللہ کپڑے پہنے الحمدللہ للہ صبح نیند سے اٹھے الحمدللہ ہر نعمت پر ہر پانی کے گھونٹ پر ہر کھانے کے لقمے پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے الحمد کہے اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے تو اللہ تعالی اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں اور جب انسان نا بنتا ہے تو جو نعمتیں ہوتی ہیں اس سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے جیسے کہ قوم سبا محروم ہو گئی اور اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا کہ دیکھو یہ بھی ایک قوم تھی انہوں نے شکر نہیں ادا کی اس کے بعد سورہ فاتر ہے اور سورہ میں اللہ تعالی سورہ فاتر کی آیت نمبر دو میں اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمام بھلائیاں اور تمام خیریں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں تم اللہ کے ہو جاؤ سارا کچھ تمہارا ہو جائے ما اللہ ماح سے مرحمہ فلاں کلح و مایوم سے فلاں جس کو اللہ اپنے رحمتوں سے نواز دے اور جس پر اللہ اپنی رحمتوں کو برسانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے اللہ اپنی رحمت روک لے کوئی بھیج نہیں سکتا ما یفتا اللہ رحمت فلاں ممسک اللہ وہ مایوم سکھ فلاں اللہ جس پر اللہ اپنے رحمتوں کو کھول دے اور جس پر اللہ اپنی رحمتیں بھیج دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے اللہ اپنی رحمتیں روک لے کوئی اسے اللہ کی رحمتیں دے نہیں سکتا تو جب سارا کچھ اللہ کے قبضے میں ہے تو ہم اللہ کے بن جائیں اللہ کے فرما بردار بن جائیں یا سرو نت اللہ علی کو اے لوگوں اللہ تعالی فرماتے ہیں من غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی تمہارا پیدا کرنے والا حل من خالقن غیر اللہ, اللہ کے علاوہ ہے کوئی پیدا کرنے والا یارزو اول ارض اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کوئی جو آسمان زمین میں روزی دیتا ہو لا الہ کوئی نہیں اللہ کے سوا آسمانوں میں بھی روزی وہی دیتا ہے اور زمینوں میں بھی روزی وہ دیتا ہے ایسی ایسی مچھلیاں جو ٹنو خوراک روزانہ کھاتی ہے سمندروں میں ایسی ایسی مچھلیاں جو تنوں کے حساب سے روزانہ خوراک کھاتی ہے ان کو روزانہ رزق کون فراہم کرتا ہے اس سمندر کے تہ میں اربہ عرب انسان اس دنیا میں ہے اربہ عرب انسان کو صبح شام روزی کون فراہم کرتا ہے حل من خالق ان غیر اللہ یوکم مر کوئی ہے اللہ کے سوا فن تو اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر کہاں بھٹکتے ہیں جب رزق دینے والا اللہ ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے موت و حیات کا مالک اللہ ہے آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے اس سارے کائنات کا مالک اللہ ہے ہمارا خالق مالک اللہ ہے ہماری زندگی اللہ کے قبضے میں ہماری بیماری صحت اللہ کے قبضے میں ہماری مالداری غربت اللہ کے قبضے میں ہماری ہر چیز ہماری روح اللہ کے قبضے میں پھر اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ فرماتے انفکن کہاں پھٹک رہے ہو تو ہے کوئی اور مسائل کا حل کرنے والے اور پھر اللہ تعالی فرماتے یاد رکھو اگر تم اس اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تم سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں نے جھٹلایا ان یوکس بک موبائل بند کر دے موبائل پہ کھیلنے والے موبائل بند کر دے موبائل سے نہ کھیلے جو موبائل سے کھیلنا چاہتے ہیں حال سے باہر جائیں اگر کوئی لوگ اللہ تعالی کے دین کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی امتوں نے جھٹلایا اور پھر ان کا انجام کیا ہو झुटलाया آن نے جھٹلایا آرون نے جٹلایا قومی آد و سمود نے جھٹلایا انجام کیا ہو یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈالتے تمہیں اور یاد رکھو ایک بہت بڑا دھوکے باز بہت بڑا فراڈیا اس دنیا میں بیٹھا ہے جس کا نام شیطان ہے اور وہ تمہارا دشمن ہے اللہ سے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب بڑی میٹھی ہے انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور اللہ کے ذات سے انسان کو دور کر دیتی ہے اور جب موت آتی ہے سب سے پہلے یہ دنیا ہم سے جدا ہوتی ہے سب سے پہلے یہ مال ہم سے جدا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ کاروبار ہم سے جدا ہوتا ہے یہ کسی اور کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں میرا کاروبار میرا کاروبار ہماری آنکھیں بند ہو گئی کسی اور کا کاروبار ہمارے ساتھ تو ایمان جائے گا ہمارے ساتھ تو عمل جائے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں دنیا تمہیں دھوکے میں ڈڑاتے اور یہ دھوکے باز شیطان جو اس دنیا میں بیٹھا ہے یہ تمہیں دھوکے میں ڈاتے یاد رکھو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا مردہ اور زدہ برابر نہیں ہو سکتا اندھا ایک آدمی جو نابینا ہو اور ایک آدمی جو بینا ہو دیکھ رہا ہو یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے اور اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں آج کل کیسی گرمی ہے کسی کو دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ اور سایہ میں کھڑے ہو جاؤ کتنا بڑا فرق مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں تو اگر مردہ زندہ برابر نہیں ہو سکتے اور دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالی کے فرما بردار اور اللہ کے نا فرمان بھی ہی برابر ہے کیسے ہو سکتے جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے زندگی گزارے اور جو اللہ کی نافرمانی کرے یہ دونوں برابر ہیں جس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے اور جس کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے دونوں برابر ہی کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالی فرماتے تو ایسا نہیں ہو سکتا شیطان نفس دھوکہ دیتا ہے کوئی بات نہیں نماز پڑھ لی تو جس نے پڑھی وہ کون سے آسمان پر چڑھ گئے وہ بھی اسی زمین پہ چلتے نہیں پڑھی تو کیا ہوگا جنہوں نے روزے رکھے وہ بھی اسی دنیا میں رہتے جنہوں نے نہیں رکھے وہ بھی اسی دنیا میں رہتے کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دھوکا ہے اگر زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے اور اندھا اور وینا برابر نہیں ہے تو اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا نافرمان برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں فرما بردار کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے نافرمان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم بھیل دیتے ہیں ہم پکڑتے نہیں ہیں اگر ہم پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو زمین پر انسان تو کیا کوئی جانور بھی چلتا ہوا نظر نہ دِما کا سب اگر انسان کے اعمال کے بدلے میں اللہ کی پکڑ شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو کیا زمین پر کوئی جانور بھی تمہیں چلتا نظر نہیں آئے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیتا ہے ہمیں موقع دیتا ہے ہمیں ایسا مبارک زمانہ دیتا ہے رمضان کے مبارک راتیں رمضان کا مبارک زمانہ اور یہ مبارک مواقع کہ بندہ توبہ کرے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اللہ کی فرما بداری کی طرف آئے سورہ فاتر کے بعد سورہ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو کلبر قرآن فرمایا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اور ایک روایت میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے نبیر سلاۃ وسلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن کا دل ہر مسلمان کے دل میں ہو قرآن پاک کا دل ہر مسلمان کے دل میں ہو اس لیے ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم سورہ یاسین کو وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لکھا ہے کہ اگر اس کو مردے کے سامنے پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ موت میں آسانی کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اپنے حاجتوں کے سامنے سورہ یاسین کو رکھا کرو جب کوئی مسئلہ ہو کوئی مشکل ہو کوئی کام ہو سورہ یاسین پڑھو دورکات پڑھو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر سورہ یاسین بڑی مؤثر ہے بیمار پر پڑے اللہ اس کو شفا دے کسی موت والے پر پڑے اللہ اس کی موت کی آسانی کر دے اپنی حاجتوں پر پڑے اللہ حاجت کو آسان کر دے قرآن پاک کا دل ہے اور اس کو قرآن کا دل اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایمان کی بنیادی چیز توحید رسالت اور آخرت کا ذکر ہے یہ تین باتیں بنیادی ہیں یہ تینوں باتیں اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں ذکر کی ہے اور اس میں حبیب نجار جو ایک مسلمان شخص کا گزشتہ امتوں میں اس کا ذکر ہے کہ جب وہ ایمان لایا ایمان لایا تو قوم نے اس کی مخالفت کی اور قوم نے اسے مارا اور اتنا مارا کہ اسے شہید کر دیا جب اسے شہید کر دیا اسے اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام دیا اسے جنت ملی اس نے کہا کاش, یا کاش کہ میرے قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے مجھے کیسا انعام دیا میرے ساتھ کیسا زبردست معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں یہ آیت نازل کی وما لا دزی فتح مجھے کیا ہوا میں کیوں نہ عبادت کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس کی طرف مجھے جانا ہے قیلت خلل جننا اور جب وہ شہید ہو گیا اور اس کے لیے فیصلہ جنت کا ہوا اور وہ جنت کی نعمتوں میں گیا اس نے کہا یا نہیں تفوی عالمون ہائے کاش میری قوم کو پتا چلتا اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا آج جو یہ نمازیں ہیں آج جو یہ تراوی ہیں آج جو یہ مسجد میں بیٹھنا ہے آج جو یہ اللہ کی باتیں سننا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے اس کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب آنکھیں بند ہوگی پھر انسان کہے گا اوہو کیسا اللہ نے زبردست معاملہ کیا تو حبیب نجار جب جنت میں گیا اس نے کہا یا نہیں تم یا لمون بیما غفر علی ربی و جائے مین رب نے مجھے بخش بھی دیا اور اللہ نے مجھے عزت بھی دی ہائے کاش میرے قوم کو پتہ چلے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا سمجھدار ہے وہ انسان جو اپنی آخرت کی فکر کرے جو اپنی آخرت کی فکر کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے اور دنیا کی رنگا رنگ چیزیں اسے دھوکے میں نہ ڈالے اسے اللہ سے غافل نہ کرے اسے اللہ سے دور نہ کرے یہ ہے سمجھدار انسان حبیب نجار سورہ یاسین اللہ نے اس کا ذکر کیا اور گویا ہمیں یہ دعوت دی کہ سمجھدار بنو اپنے آخرت کی فکر کرو یہ دنیا کی چیزیں تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے ایسا نہ ہو دنیا کی چیزوں میں موبائل میں ہی پھنس جاؤ گاڑی میں ہی دل پھنس گیا دکان میں ہی دل پھنس گیا موت آئی وہ دکان بھی رہ گئی وہ گاڑی بھی رہ گئی وہ موبائل بھی رہ گیا اے وہ چیزیں بھی رہ گئی جس کو دل دیا تھا دل اللہ کو دو دل میں ایمان کو بساؤ دل میں اللہ کی محبت کو بساؤ دل میں شریعت کے احکام کو بساؤ کہ جب موت آئے گی ایمان ہمارے ساتھ نماز ہمارے ساتھ قرآن ہمارے ساتھ ذکر ہمارے ساتھ سچ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ قبر میں حشر میں جنت میں اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا سمجھدار انسان تھا ساری قوم ایک طرف لیکن وہ ایک طرف وہ مسلمان ہو گیا اس نے وقت کی نبی کی بات مانی اور قوم سے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں میں تو اللہ کی بات مانوں گا قوم نے اسے شہید کر دیا اللہ نے اسے عزت دی عزت تو اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت کا مالک تو اللہ ہے عزت دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے دنیا کے سامان میں نہیں ہے جو دنیا کی چیزوں میں عزت تلاش کرتے ہیں انہیں عزت نہیں ملتی لزت وسول ہی عزت اللہ کے پاس ہے عزت اللہ کے رسول کے پاس ہے اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے لیکن منافق اس کو نہیں جانتے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شریعت کی تابداری کی توفیق الحمد اللہ علمی والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسناً وفي الآخرة حسناً وفينا عذاب النار. ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين. رب يغفر وارحمه أنت خير الرحمين. صلی اللہ خلطی محمدی اجمائعین